كفا. والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم القرآن وَم آتَكُم وَسول فَخُذوه وَم نهَا كُهُ فَتَهُ وَالتَّقُل اللهَّ إِن نَ اللهَّ شديد صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سیدی یا يا يا يا يا امام امبیا نهایت پیارے دوستوں بزرگوں رحمت اللہ وبرکاتہ ہم دو بعد تو ہے خالق و مالک نفسانیت شیطانیت گمراہی اور لا دینیت تو محفوظ فرما کے مسلق اعتدال عطا فرمائے فرما دوستہ اس محفل شریف دا اہتمام فرمایا ہے مولا سونا ان دی محبت نوشش نی بار گاہش قبول فرماوے اجرے عظیم فرماوے اور جیرے دوست تشریف گن مولا سونا سب دی حاضری قبول فرما کے دنیا اخرت سونی فرماوے مبارکہ جناب دے سامنے بیان کرے اور لواز مات دیا ضرورت تشریح وہ بھی جناب گزار کرے کتاب آل شریف کے حوالے روایت جناب سامنے پیش کریں لوک کریں یہ دیکھو دکھائی والی نارے اپنے آپ لبا پوا اے حدیث پاک فناو تو بعد سارا کچھ جناب دے تھی ویسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث پاک تو پہلے باب ال فیتن بھی ایک بئی ادیس پا کے اس کا ایک حصہ جناب سامنے بیان کرنا تھا کہ کا حل پوری سمجھ آ گئی آپ سرکار, سرکار نے بار گاہ اندر ارض کی یا رسول اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نے تھوڑی ذات کو رحمت بنا کے بھیج بنا کے یارزور اللہ ور تو بعد خیر آسی فرمایا ہاں لیکن دھواں خیر, اس خیر دھواں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ دھوئیں تو مراد کے میرے آکے نامدار نے فرمایا <مجمع> جماعت من دھوان دے جماعت اسی اور وہ ایسے لوگ سن یس بغیر سنتی و یہدون بغیر حد لوگوں کو سنتا سکھے سن آپ سنتاں تو خالی ہو یہ دونوں بغیر حد یہ لوگوں کو ہدایت دی سن لیکن آپ ہدایت والے نہ ہو آپ ہدایت خالی ہو سکے میں نے آخا انعامدار نے فرمایا ہوسن بھی ساڈے وچوں ہوسن وچوں, لباس وی بویاں بھی سدیاں بلے ساڈے ہون کا کی مراد ہے کہ من ہے یعنی کہ انہوں کا ظاہر تین لاؤ ظاہر دین او ظاہری محبت دا دعوی بھی کرے سن عشق دا بھی کرے سن دین دا بھی کرے سن سنت دا بھی کرے سن ہدایت دا بھی کرے سن لیکن ہو خالی بولیاں ساریاں بولے سن کیا مطلب پڑھ سن قرآن حدیث ترجمہ اپنی مرضی دا کرے بولے سن عربی سنے سن عربی پڑھ سن قرآن ترجمہ اپنی مرضی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں تو بچائے یا رسول اللہ, فرمایا دی جماعت دی امام اللہ اگر فرمایا ایک درخت دی جاڑ نپ کے باہے ہتھی نے کقل موت اپنی موت دا انتظار کرائے خلاصن ان چند گالی جناب دے سامنے کہ اج کل دی جی رہی ہے نا دینداری اور جیرے لوگ اپنے آپ ما شاء اللہ دینی اور جنہوں دے اندر اصل دے اندر رہنما بننے راہبری دی صلاحیت ہی کو خالی ہیں تقریبا قوم بھی اندروں خالی دعا نارے رہ گئے تے نارے گ اصلیت تے حقیقت بولو چاہیے جیو ہو رہا قوم تیار جان رہاوا دے حال ہو آپ ہدایت تو خالی لوگوں کو ہدایت دے سن آپ سنت تو خالی اس سنت دمانہ ہے سنت دمانا طریقہ ہے. یعنی لوگوں کو شریعت دے طریقے تے چلاو دی کوشش کرے سن دسے سن لیکن آپ نہ چل سن آپ اور جرا آپ نہیں چلتا وہ لوگوں کو کیویں طریقہ شریعت دسا سکتا یہ مطلب ہے لوگوں دوکھا کرے سن روز بکری لکا کے کھا دی آجڑ وی ہوں لوگ پڑھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ میں بالکل پڑھے لکھے ہوئے پڑھے لکھے ہوئے لکھے نے بکری پیتی ہے بےمان کلا ماشاء اللہ وہ اصل دے اندر رہنما ہینڈی بولی قوم کو رہنما سمجھ بیٹھی ہے وہ پڑھتے اربی پڑھتے لبا دا بھی دین پہ پیندے سن مطلب آپ کرے سن قوم کو سی راہ نہ لے سن. قوم کو سی راہ توجہ نے فرمائی ہاں پور کرش کرے سن لیکن قوم کو اپنے مطلب اپنے مطلب کو قوم دے سامنے دینی رنگ چ مطلب اپنا سی جی لیکن قوم دے سامنے تیار کھائی والے مسلمان نارا کان لے جناب تے خالی تے بتیاں تا تک راوے مسلمانگ کا طواف کرے مسلمان اے رہ گئے اصلی وہ اکبر والا بادی نہیں اکبر والا بادی فرمائند فرمایا مار تم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے مار دن کو. مار کشن فارسی فارسی مارا دن سب سپ سپ کش دم آدھن مار کئی دم رہے گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے مار کئی رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سورتے تو ہے بہت ہی انسان تھوڑے رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورتے تو بہت ہی انسان تھوڑے رہ گئے اخبار آبادی فرمائے فرمایا ہوں تو سپ کے بچ گئے مسلمان مک گئے یہ اندر دے مسلمان دے سینا دے ایمان ہے ایمان جیسی دولت او لگے گئے پچھو ڈگ مارن والے بچ گئے والیاں نے سورتیں انسانوں والیاں نے لیکن اندروں ادر کوئی سپ کوئی وٹھو ہے یہ مطلب ہے زبان کلمہ ہے اندر ڈاطری ہے زب ادر ڈاتری جی شاید منڈی چ پہ برباد کر کے رکھ بزرگ فرمائے دل فرمایا یہ ساری حقیقت بچ گئی ہے نہ مسلمان کلما پڑھنا لے خالی برادری والے خدا دیا بندیا جا رہا رہنما جناب ہادی چرواہے جنا سالارے کافلا کافلے دا سالار جیاں ہووے ہو اپنے مطلب کو پورا کرے اپنی ذات کو اگو رکھے نبی دین کو پچھو رکھے اپنے مطلب واسطے نبی حرام کمہ کو بھی جہد کر دکھاے آپ کو بھی جید کر دکھا کم جی نہیں ان کو بھی کیتی اپنے مطلب خدا دبا سر ہو پچھلے کافلے کا میں آخیا نمبر والا بھی کام کوم تو چی ٹپ گئی چار چی ٹپ گیا ہوں تو کبلا کئی پینتری چھتری ت لوگ لیکن اپنا مطلب پورا پیا اپنی کرد پہ پوری ہے میں یہ سال مو جا مر کے ویسو کل مولا دی بار گاچ کیا سو دور دن لک اے, اے جنابے والی جدہ آئے یہ تین دار چور امام ڈاکو جنا خدا کی قسم کروالے پاس پی وینگی لیکن بولی ہے یہ سوال والے پاس دن ب دن تلا پی وینگی ہے لیکن وت بھی سمجھی بیٹھی ہے سر ترقی پیک کرے اتنا پہلے میں آخیا خدا کا بندہ دی ترقی دنیا نعرہ نار نعرہ نارافت نعرہ حیدری اہل سنت مفتی سلطان محمود کشتی صاحب مفتی فضل احمد کشتی صاحب خواجہ شفیع محمد لجپال یہ نہ سمجھ آئے دنیا کی ترقی یہ صرف کافر دا حصہ ہی مومن دی ترقی ایمان تا ترقی آت ہے تا ہے کہ میں ترقی کر پیا جنا دا ایمان ودھے اسلام ودھے حفاظت ودھے امن ودھے مال جان عزت دی حفاظت دے اندر اضافہ میں ترقی واسطے مٹی سواد رکھیے ہر آم والا نہیں ایسا بھی آد ہے ایمان والے مکتے بہ انسان مکتے بہ سپ سے بھو چوکھے تھی دے اصل دین والا کوئی بدنام اصل پاک نبی پاک نبی دی محبت چاہت رکھ والا کوئی بدنام کر مار داڑی گناہ کرے لکھی داڑھی سیانے لوگ سیانے لوگی داڑی میں گنا کرے سارے تو پہلے سویرے اٹھ سی پہلے تو شیشے دکھ کے مکالا ملے گنا کرے بھی سی چا چلو اس سویرے یہ مکالا تو نہ ملے سی نہ گنا کرنا دکھا رہے ادھر کتنے ٹھیک ہے پھر کی پٹھی کیوں چل رہی اصل گال یہ ہے جو خدا کی قسم کر گیا نا اس قوم کو مسلمان کو ٹکرا دے وہ اقبال فرمائند اقبال فرمائند فرمایا قوم کیا چیز ہے قوم کی امامت کیا ہے سبحان اللہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامتی کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامتی کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارہ چارہ دو رکھا کا ایمان اپنی تے اپنی اللہ. عزت والے راستے تم کو چار چڑا جنا راستہ تبدیل تھی فرکیاں آپ پٹیاں تھوڑی نے فرمائی لraidin, رائع رائع رائع رائع رائع رائع اگر گناہ گناہ کرے دم دم لسمان تک پتہ ہی کو نہیں اسلام تعلق رکھنے والے کو گناتی یا اسلامی اصلو پٹھی پھر گئی کٹھا فیر چلتی پیے او اصل, دے اصل دی لوگ قوم کے دل چ نفرت آ فرمائی نا, نا, نا, نا. جرح وقت یہ تو چائی وجن نا. کو ہاں نارا کو چنڈا کو ملادہ کو لیکن رسول درت در اللہ شہید کے حوالے نال میرے آکا نامدار نے فرمایا فرمایا سیاتی زمانا فرمایا القریب میری امت زمانہ سی میری امت زمانہ سی او لوگ, نفرت رکھے سن. نفرت رکھے سنوں دور بج سن آگ سن بچوں کو بچوں کو لیکن اصل دے اندر بجا کے اسی. اصل وہاں کو ناخو اندر دے ناکو اندر دے چور دین دی غداری کرن والے جنہاں نے رحبر کا لباس پایا ہوئے نال انجہ قوم اصلوں مت زنکھ ہی کھڑی ہو سی دنال جنابے والی میرے اصل اصل شریت پاک والے دیے لوگ رکھے سن پکت رکھے سن نفرت رکھے, نفرت رکھے لیکن بات یہ کون سمجھا اصلی کون نکلی کون یا بیماری قوم تر شم ش پہچان لوجہ شعور تری ایمان فرمایا جب تک یہ تر واپس نہ آ مسلمان اپنے مقام دی طرف کدہ بھی واپس نہیں آ مزید سلیل تھی ہے کہ رب رسول اللہ پاسے واپس نہیں آ سک پہچان دا کیا مطلب ہے بزرگ فرمائند فرمایا پہچان دا مطلب ہے اس قوم دے گلوں اے سیان ختم تھی گئی ہے کہ کھوٹا کون ہے کا کو اصلی کون نقلی کون چوڑ کون ہے پہرے دار کون ہے دوست کون ہے دشمن کون جدنے بیٹھے ہیں تا گھوڑا ایک لیکن کھو تا لکھے گھوڑے دا مقابلہ کر سکتا نہیں کر لیکن اصل دہا کو مقام برابر دیا پہچان بات والا دوست کون ایماندار کون ہے سا سجن کون سا آپ کون ہے غیر کون ہے اچھا دیکھ دی ای ہو مسلمان دے نال دشمنی بنونی گال تو گور کرا بابے ذاتی دشمنی بنو گے بننے کا رولا ہوے زمین دولا ہووے خیر مول دبی رکھو سیاح دیواری آ جات دیواری گا دے تیلے تھیڑا کڑا ہو مول انے لوگ دیکھ تو سی دنیا واسطے عقل ہے دنیا واسطے ہر کام دا پتہ ہے ہر شہر سیاح کملے نہیں بندے کو کملہ نہیں اچھی او جہا بندہ کملہ نہیں ہوتا دنیا دا پتہ لگے پتہ نہ لگے اہو جہ بندہ مست ہوتا ہے تو جر نی فرمائی اور جب قوم مست قوم دی مستی دی ہر ہر بندے دنیا دی واری آوے دنیا گیرا مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے اگر نال دشمنی سی گئی ہے اس گھروں سچی او یار دشمن پتا سارا کچھ لیکن بھائی اگلا شتیر سارے سر جام ہے جتنی سیاح قوم اسلام تان چڑا پاکستانی اسلام تان چڑا تھوڑے کھڑا جان تشمنی ویر رکھی کھڑے ہوتے گھر کا پانی پی دو سارا ویر ہے تو گھر کا پانی پیوں اتم بغیر ہے دشمن گھر دا پانی قبول نہیں لیکن میں دشمن ہے دوست نہیں اچھا اسلام دا ایمان اللہ رسول مسلمان کا دشمن ہے تے پانی نہیں چنگا لگتا رب رسول اے اے دنیا بھی تعلیم تسا تو سوچی بیٹھے ہو مالی سڈایا آدھا پیے ااؤلی کو پیسے دے سک ماؤلی سب کو جنت کپا کے وہ اپنے گھر چا گی آس امید نہیں پوری جرا خوش سوچی بیٹھے نا بھائی مولی آیا آ ہا ہا ہا ہا سارے جنتی بیٹھے میں کو اپنے خاتمے کا نہیں پتا میں تھوڑا جنت میں دے ہے فتولا جیڑے آدھے جنتی بیٹھے آتے آشک بیٹھے کو جنتی آشک پتہ آدھین وہ تا آدین بوجھے خالی کرنے واسطے تھوڑی جیباں خالی کر کے اپنیاں تادیاں کریں جنتی آدین جو جیرے ویلے محفل تھی وجے پیسے کھیل انہاں دے گھر والوں کے پوچھا کرو صاحب میں جنتی ہاں تے کو سکھ نکل نہ مراد تکا دوست بغیر توجہ دو فرمائی کلمہ پڑھان والا دشمن ہے اُتھے گھار دا کھیر قبول نہیں اُتھے گھار دا پانی قبول نہیں کیوں اگر ایسا مطلب پہ غیرت آئے مطلب دل لے آئے دشمن دے گھار دا پانی پہوں تے یہودی اُتھا جو نے ہاں تے اُتھے گھار دیتا اللہ دہران فرمائد فرمایا سورا مل اے محبوبا اے محبوبہ اے یہ یوت تین سارا تھوڑے نال کردی نہیں تھی سکنے اے یہ اے نسرانی اے نال کنارہ بھی نہیں تھی سکتے جتنے دی ملت دی پیروی نہ کروے مقام فرمایا جدو جدو ہاسل جنا تھو آپ کو, جدتوا کو, کو, کو, کو نیکی پہنچے کو سب گم سہا تراخو بیا اگر تو آکو مصیبت پاؤ چن چن چن چن اگر خوشی تراحب خوش تھی کبلا جل سجن ہو گئی وہ سجن دی مصیبت خوش نہیں سجن دی نیکی ناراض نہیں تھی دا، فرمائد ہے اے یہ یوتھ یہد تین سارا یہ مسلمان دشمن کو برا لگتا ہے جا مسلمان کی کو ودا دے دے کوئی مصیبت آوے اے خوشیاں من اللہ کا ایڈے بڑے دشمن دشمن میں بندہ آخ نا مول کملا ہیں مول کملا کبلا مولی گملے روزانہ بندہ جڑنے قوم نبز دا, دا؟, دا پتہ ہے کہ انہاں دی گھیری ناڑ چوکی پڑکتی ہے خاص کر یہودی والی <سؤال> بندہ ہاتھ چ رکھے بے ہوش یہ گل تو کرو دشمن دے گھروں پانی نہیں پیندہ کھیر نہیں پیتا تیرے اسلام کا دشمن دا دشمن ہےزتوں کا دشمن ہے دشمن رسول ہے گھروں ہر شخصیاں بزرگ فرمائیں خالس کون فر سجن کون دشمن کون کھوٹا کون خراب کون گلت کون ٹھیک کون سیا گئی پروایا جب تک واپس نہ مسلمان اپنے اپنے مقام تحال نہیں تھی سکتا پروایا ڈی گل اس قوم تہور بک گئی ہے شعور دمانا اقل اکلوں ہوئی اکل نسل رب حق مخلوق کے ہاک اکل لسیں دانائی لسیں دانائی اکل لسیں د بچنا کیڑا اختیار کرنا چاہیے حالانکہ بے شعری آئی شعور پڑے مول میں جل سے بند والا بندہ میں دیکھ پوتر میں پڑھائی جماعتوں دشمن بنسی سجن نہیں بن سکتا رکھا ہے میں کم لیکن گال ٹھیک لوگ کاغذ تو فرمائی کیوں وقت ہی آ گیا قبلہ بال ہو سی ویسی دشمن دکھار بن گیا دشمن بن گیا کہ یار نسل تو سادی ہے پتہ نہیں ساری گال کیوں نہیں من شوریل یہ ضروری نہیں بھیا واپر ہوئے اس اکل ہو یہ ضروری نہیں کہ بند اکل ہوئے ہر سر چکل تیلی سر گوٹے ماچس والی تیلی نٹھی نے سر تیلی کا بھی لیکن بچ اقل ہوتی ہے نہیں اقل نہیں ہوتی او تھوڑی جی رکڑ لگتی ہے اکل کون چھوڑی جی رکڑ لگے بھا بال بند بھا, با بھا. بھا, بھا, بھا, بھا پورے چھگانے چھگے اجاڑے نے فرائی فرمایا گل کرے سے نکیا نکیا نکیاں نکیاں گالیں تو بھیڑا کھڑا ہوا سمجھے ادا سر تو تیلی دا سیر برابر جا مسلمان آسلمان پہاڑی برداشت کرکل اکل دانائی دانائی نام بندے دے ہونے حلم صبر برداشت ہوتی ہے ہمت آتی تو فرمائی فرمایا تری جی شاید تری جی شاید مان مکی ہے ایمان نہیں لب کیوں, کیوں؟, کیوں؟ آنا لوگ دنیا کو جی ریتی ہے ایمان ویچیا ہے دنیا خریدی ایمان بیچے بدلے چ دنیا خریدی ہے خدا دی قسم کر گیا دا دنیا تے پا گئے لیکن ایمان تو محروم تھی گئے اقبال فرمائندے اب اسی گل کی ترجمانی اقبال فرمائی ہے اقبال فرمائندہ فرمایا ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے اکبال اگر تو گھر باہر ہی نہ نکلے رو رو کے گھر مار کر لوگ ہی ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے سے سبحان اللہ ایمان ویچ کے دنیا کی ہے دنیا خریدی ایمان ایمان نہیں لبدی شعور نہیں لبتا پہچان مک گئی ہے اسی واسطے ہوں اسی واسطے تقریباً ہر بندے دا حال برابر تھیا کھڑی بڑے آکا نامدار نے فرمایا وقتا زی, میری امت دے وقتا زی, زی, اس زمانے دے لوگ نفرت رکھے سن کیوں رکھے سنر نفرت ہو سکلام نفرت ہو سکی قرآن نال نفرت ہو سی والی اس واسطے کر کے او اسلام بھی نفرت رکھے سن سکھے سن اصل دشمنی رب دے قرآن نال فرمان وہ تا کر کے یہاں لوگوں نفرت رکھے سن جا بندہ دین دن سی وہ بھی نفرت رکھے سن دو حدیث پاگ کے اندر آیا کھڑائی ایک دما نا ایسا مومن ایسا مومن, تو رکے Same, ایسا مومن تو رکے دا ہو سی نیکیاں دا حکم لے دا, ہو سی دا, دے نزدیک، rated, دا حکم لے سی برائیاں تو رکے سی ادی عزت کتنی ہو سی خوتے نالوی, نالوی, لوگاں دی دا بھی کوئی حصیت مقامن بھی گھاٹ ویسی کیا مطلب کیوں کیوں لوگ دین دے دشمن یہ کلما نہ پڑھتے ہو سن کلما پڑھتے ہو سن توجہ نے فرمائی آ کلمہ پڑھتے ہو سن کلما پڑھتے ہو سن لگ کلمہ صرف اپنے مطلب, مطلب لنگرا کلمہ دا اصلی کم ہے جا کلمہ بندے کو رب رسول دی کی ناراگی بچانے بندے کو ایمان دے دے شعور دے دے. او کلمہ انہاں لوگوں کو ہو سی اور خدا دی قسم کر گیا کر دے وہ کلما کلما زبان جاری تھی وے لال دل کسدی کرے اللہ نعرہ تکبیر کشن عید ملا دبی سرکار کی آمد منٹار کی آمد سونے کی آمد اور ہمارے ہاتھ والے سندر نار رسال سال تو <تصفح> ہے <تصفح> میرے پیر باہو فرمائے فرمائے زبانی کلما را ہر کوئی پڑدہ پڑدہ بالکل ہر کوئی پڑدہ پار کردہ جت کلم رات پڑیے پڑیے پڑیے ہلے زبان نہ ڈھوئی ہو کہ جان یار گلوئی سہا گل میرے پاک نبی سرور نے فرمایا اس زمانے دے لوگ اولا ماں لیکن یاد رکھا ایک اوہل جنا دین اپنا آپ بچا کو موکھا گیت کو لمل جنا اپنا آپ اپنا آپ مٹایا مستفا دین بچا لوگوں کے نفرت رکھے سفر رکھے سن کوئی کملاکسی کوئی پاگل <سؤال> آخسی ہے جناب یہاں نے نہ لگائے یہاں نے وجائے کیوں برائیاں یہ آدمی جناب کا پرتا کراؤ بغیرت نہ بنو تلے نہ کمائی نہ کھاؤ نہ کرو سود نہ کھاؤ ہے جناب اے غلط کاریاں پاسے نہ بنو نہ لگائے نہ زندگی گزاری رکھو خدا نہ بندہ یہ نفرت رکھے رکھے تھے اس زمانے دے لوگ نبی سرور نے فرمایا جہی جی قوم آ گئی اللہ سونا اس قوم کے ات بلاو ناگر فرمائے سی فیبتلیہم اللہ بسلا سے بلیا ترائے کی دل فرمائش پہلی بلا پہلی مصیبت اللہ علیہم جابرا پہلی مصیبت اللہ سونا انہوں کے اتنے سال مسلط فرم ظالم well, ظالم عمران خان صاحب نہیں ناٹ کے وٹ میں کھاتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نظر آتا قبلہ جی شہودی دے نظام کا وط ہاتھ ہوتا مدد تبدیلی نے میں آگ کبلا کتنا پانچ سال نہیں پورے تھا پانچ سال نہیں پورے تھے کبلا جیسے تھے آ سمجھ ویسے بس تس گھبراہ نہیں تو گھبراہ نہیں اگا دے تھی نہ رقسے راسیں سکون کو آؤل پڑھایا ہے کہ نظام یہودی تے وچ بڑے مسلمان جتنا زلیل وہ کوئی بھی ہوئی ہو مولی ہوے بھاوے کوئی پیر ہوے بھاوے کوئی ہو جناب دنیا دار ہو اسلام شہودی دے نظام دا محتاج ہے کوئی نہیں اور جا بندہ یہ آخ سا دے اسلام نافذ کرے کیوں چفا کریم کمزوری در مت مری چودہ سو سال دی تاریخ پڑا بندہ جمہوری بندے باؤٹاناف اسلام جلام طریقہ جنگ لیکن امیر اسلام تو بغیر جنگ نہیں لڑی, جنگ نہیں لڑی جا سکتی یہ <سلام> بھی یاد رکھا مطلب چکی جتنے جنگ نہیں دی مسلمانوں دا نقصان پہلا <تصال> طریقہ جنگ ہے دوجا طریقہ عذاب ہے ہی راست سا کما لکھا ہے بچوں سے کچھ کرو آ کرے جر پورے گھر کے اتنے اسلام نہ پھرو سی اللہ سونے کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند آئی سارے ملک تھی ہاں اگر کوڑی لگے نا تو اندر تو مری سمجھ وجائے لگ سی کھیل کے قبول کرے سی بلا اسلام جدہ بھی آدھی اپنے طریقے آتا یہ خیرانے طریقے نال نہیں آ سکتا جنگ آئی آزاب ہو راستہ ہیلیں گے ساڑھے چودہ سو سال دی تاریخ پڑھنا قوم ہاتھ تو ٹپی یا جنگ لگتی ہے اور مسلمان عذاب وزاب آئی بئیمان سارے اللہ دن والے چاند لوگ نہ اسلام نافذ کر ہے نہ اپنے گھر اسلام نافذ کر سی بلا تلک تک نافذ کرے ایسا کو حکم ہے اللہ سونے اللہ سونے نے مسلمانوں دی اس محبت دا صدقہ وت او سارے سارے ملک ساری دنیا اسلام نافذ کروا رہے پہلے اپنے نافذ نہ فرمائی ہاتھی اپنے کہاڑی بھی آنی پیر بھی آپ اگے تو یہ جاتے ہیں ہوں آخنا چاہیے بھائی لڑ بھی آنا منہ بھی مریا کائردار نے فرمایا فرمایا اللہ سلطان ای ہو جی زمانہ لوگ نفرت رکھ مولا سونا پہلا سال محکم لانا مسلط فرمائگ برکت برکت دماغ وقت تھوڑا رہے اسیا سالے نمے تے سو سال والے یہاں کو پوچھو نا اپنے زمانے کی گلوکشن وقت آئی پورے ٹبر دن کم آئی سارا ٹبر کھانا سارا ٹبر زلی بات پوری نہیں پیج سو سال والے چن پنجی سال والے کمبے سو سال کا کل بابا چنگا وجہ دنیا بغیر سدا ہے مرسن مرتے ویل ایمان نصیب ن تھی عربی زبان نکل سن نہیں نکالے ویسے بندہ آپ نکل دیکھوں یخر جا نکالے جائیں گے, نکلیں گے نکلیں گے نہیں موت آئی رب دی رضا نہ ایک عذاب نال عزاف نے فرمائی ہاں میرے آقا نامدار نے فرمایا موت مرسے نا اللہ ناراگی چ مر سردان نسیبلا مرد ایمان, نصیب، تے قبلہ مردے ایمان نصیب وات بندہ چھوٹ نہیں سکتا، وات نجات بخشش کو نہیں آافی کو نہیں مافی ہے اتنا ایمان دینا، اور ایمان دے خاتمہ ہونا ہی جن اپنے تن دے چولا رسول اللہ دی شریعت دا فوایا ہویا ہو صرف زبان نال نہیں اندرو مسلمان ہو میں اسے واسطے اسی واسطے تے مولیات نات خانہ خدا تو خوف کرو اس قوم کو عاشق نہ بناؤ پہلے مسلمان تا بناؤ چاہیے ہاں اس قوم کو جنتی نہ بناؤ اس قوم کو خدا را جنت والا راستہ تو نہ ساؤ ساؤ ساؤ ساؤ جنت نہیں لبت لب جنت والے لیکن لگتا وہ زمانہ آ گیا بندے کانڈ سے جو ہاتھ رکھ وہ تنگ تو فرمائی بندہ دین ہوا تو اپنے آپ اور ہندو قسم ایک مؤلی وہ پانچ سات سیر بغیر ٹکوری آم جناب تازی ہر ویل لیکن یہ مولی دین نال پیار کریں دی. خدا قسم کر گیا تھا گھر دشمن براہ دشمن بہنی دشمن ہو زمانے نہ چلنے جی رب رسول آتے کوئی سمجھ لیں میرے گال دی دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق علینا اللہ البلاغ المبین جن سنگیاں بوزو کو نبوزو کرو